من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين سبحان <تصفيق> الله حضرت سیدنا النّ وسلم نبی نب علیہ ساۃ کی ان کے وصال شریف کے بعد بنی اسرائیل کا معاملہ کچھ دیر تک صحیح رہا کچھ عرصے تک صحیح رہا حضرت یوش بن نون علیہ السلام ان میں رہے اور ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل جہاد بھی کرتے رہے جب ان کا وصال شریف ہو گیا تو بعد میں ان میں اتنا بگاڑ آ گیا بہت زیادہ فساد آیا ان میں کہ کافر جو تھے انہوں نے ان پر جنگیں مسلط کر دی ان کی بہت مار دھراڑ کی ان کے بچوں تک کو اٹھا کے لے گئے بنی اسرائیل کے ان کو غلام بنا لیا لڑکیوں کو بھی اٹھا لیا اور انہیں بھی غلام بنا لیا مردوں کو بہت زیادہ تعداد میں قتل کیا گیا اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا سب کو اب جب گھروں سے نکالے گئے تو وہ سارے اپنے نبی کے پاس جمع ہوئے جو اس وقت ان کے نبی تھے ان کے پاس جمع ہو کے کہنے لگے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دے وہ ہماری تنظیم سازی کرے ہمیں منظم کرے ہمیں متحد کرے تو ہم جہاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوں حضرت سید النا علیہ السلام جو اس وقت کے ان کے نبی تھے وہ ان کی عادتوں سے واقف تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ حکم عائرہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے آتا ہے ساتھ ہی مکر جاتے ہیں تو انہوں نے پہلے ان سے یہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے اسی معاملے کو عیسائی مبارکہ کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ من بنی من کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے یہ میں رہے علم تارا کا جو لفظ ہے یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ہر اسی بندے کو کہا جائے جس نے کو واقعہ دیکھا ہو یہ جو اس واقعے کے وقت موجود ہو یہ لفظ عموماً اگلے بندے کے شوق کو بڑھانے کے لیے کہ بات توجہ کے ساتھ سنے جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ نے دیکھا نہیں ہے اگر دیکھا تو نہیں ہوتا اس نے وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت جہاں وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے لیکن یہ اگلے کے شوق کو بڑھانے کے لیے اور اس کے تعجب کو زیادہ کرنے کے لیے تاکہ اس کے اندر جتنا تعجب بڑھے گا اتنا وہ بات شوق سے سنے گا حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ یہ ارشا فرماتے ہیں کہ یہ سننے والے کو شوق کو بڑھانے کے لیے یہ جملہ بطور تعجب دلانے تعجب دلانے کے لیے یہ بولا جاتا ہے علم ترا دیکھا نہیں ہے تو تو دیکھا نہیں یار تو تمہیں؟ دیکھے تو ہے تم حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا اس نے کئی بار سنا ہوتا ہے وہ واقعہ اس نے تو بیان کے جاتا ہے اس کے سامنے یا پھر ایسے بیان کے جاتا ہے اس کے سامنے تو رب تبارک وہ تعالی نے ارشاہ فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس گروہ کے طرف جو بنی اسرائیل کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا اذ قالو جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ہمارے لئے کو بادشاہ مقرر کر دیں نقاتل فی سبیل اللہ تو ہم اللہ میں جہاد کریں تو وہ پاک پیغمبر قطع اللہ تو قاتل میں کہ مجھے تو امید تم سے یہی ہے کہ جب جہاں تم پر فرض ہو جائے گا تو تم مکر جاؤ گے تم کہو گے کہ یہ تو کام پر بھاری لڑنے والا یہ ہم سے نہیں ہوتا رفت بار کو تعالی نے ارشا فرمایا فلم ہاں انہوں نے آگے سے کہا کالو یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اب ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں کہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اب بھی ہم جہاد نہ کریں ہمیں کیا آپی ہے کہ اب ہم جہاد کے قریب نہ جائیں رفتار کو بتاشا فرمایا میں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سارے گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے تعداد لاکھوں میں ہے جو لوگ بچے ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لوگ بچے تھے ستر ہزار لوگوں نے کہا ہم نے جہاد کرنا ہے اور وہ ستر ہزار بھی جو تھے وہ بھی سارے کے سارے ایسے جیسے چرواہ آواز نکالتے ہیں, ہیں <سؤال> نے <ان> <سؤال> کہا ہم, ہم بھی لڑیں گے وہ سارے آ اب ہوا یہ کہ حضرت وہ <سؤال> جو رب تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے انہوں نے رب تبارک و کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مہربانی فرما تو کیا ہوا جی رب تعال نے فرمایا والله علیم بالظالمین اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اج ظلم کرنے والے ہیں حکم آجا رب تبارک تعالی کا اب مانگ رہے ہو کہ ہم بادشاہ مقرر کیا جائے بادشاہ مقرر ہو جائے وہ جہاد کا حکم دے تو پھر تم پھر جاؤ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جی دیکھیں ان کے نبی نے کیا فرمایا وقال لهم نبيهم من الله قد بعث لكم طالوت ملكا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ان سب کے آگے قبیلے تھے سب کے قبیلے تھے ان سب میں سب سے غریب اور سب سے تھوڑی تعداد میں حت بن یمین کی اولاد تھی یوسف علیہ صحت اسلام کے والد اور والدہ کی طرف سے سگے بھائی تھے حت بن یمین تو ان کی اولاد میں حضرت تعلق تھے کون تھے تالوق تھے باقی سارے دوسروں کے میں سے تھے یہ تالوط جو تھے حضرت بن یمین کے میں سے تھے اور یہ تھے بھی غریب اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اس قبیلے میں سے تھے جن کی تعداد ہی کم تھی جیسے رب تبارک و تعالیٰ کہ پاک پیغمبر نے یہ اعلان کیا ان کی تکرولی کا کہ یہ بادشاہ ہیں یہ خلیف ہیں تمہارے کیا ہوا جی آگے دیکھیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَسَلَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ ان کے نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ بنایا ہے تعلوت کو بادشاہ بنایا ہے تو ایک دم سے سارے کرنے لگے سار سارے بولے اننا بادشاہ ہم رکھتے ہیں کہ حکومت ہماری ہو نہ بل ملک ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حکومت ہماری ہو انہوں کے یو تو مال ہی نہیں ہے اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے جیسے آج کہتے ہیں غریب بندے کا کیا کام ہے الیکشن لڑنے کے لیے یہ تو وہ ہو جس کے پاس حرام کا پیسہ پڑا ہو جس کے پاس باہر کے پیسے پڑے ہو پیسے بھی انہی ملکوں کے جن ملکوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہیں ابھی نکلا نا کیس شیطان خان کا سارے انہی کے پیسے نکلے جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہیں اور حکومتی سطح بھی کی ہیں گستاخی کی ہیں بتائیں ہم نے آگ لگانی ہے ان کمینوں کو باہر سے پیسہ لے کے کھانے والے کن سے ان سے ان جو رسول اللہ کے دشمن ہیں جو رسول اللہ کے سامنے گستاخ ہے اور مر نہ جائے ہم آپ بھی ہم ان کتوں کے ساتھ ہوں ایمان بھی ہے ہمارا یا نہیں ہے یار آپ بھی جناب نارے لگے جی ابھی آب آنا ہے تو اس نے آنا ہے نچنے کو جی چاہتا ہے بڑا دلیل ہے تڑا بےغرط واقع ہوا ہے تو ایمان کی قدر ہی نہیں ہے تیرے نزدیک تو یہ بلم المال یہ آج کا نظریہ نہیں ہے یہ سوچ آج کی نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو وہی جناب الیکشن لڑے وہی الیکشن تو ہے یلانت. وہی جناب حاکم بنے وہی حکومت میں آئے یہ کہاں لکھا ہوا بھائی بتائیں یہ تو بات انہوں نے کی تھی جو بنی سریل کے بگڑے تگڑے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا نہیں جی یہ تو جس کے پاس پیسے ہوں وہی جناب حاکم بن سکتا ہے یہ حاکم کیسے بن گیا اگر یہ پیسے ہوں وہی حاکم بنتا ہے تو حضرت عمر بین عبدالعزیز کو دیکھے جب آپ کی وفات ہوتی ہے آپ کے بچوں کو کوئی نو یا دس دن ہم بچتے ہیں پیچھے جن سے جناب آپ کی قبر کی کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ روپیہ آپ کے بچوں کو ملتا ہے بس عمر بن عبدالعزیز رہتی ہے اللہ تعالیٰ گھر میں جتنا کوشٹ جو بھی کوشٹ وہ سارے کے سارا اٹھا کے بیت المال میں جمع کر دیا گورنر کے بیٹے تھے آپ حضرت عمر بن نہیں بال وزیر اللہ تعالیٰ آپ بھی گورنر تھے گورنری سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا جیسے خلیفہ بنتے سارا کچھ اٹھا کے بیت المال میں جمع کروا دیا اپنی گھر والی کو بٹھایا سامنے کہا کہ دیکھ نے مجھے رکھنا ہے یا مال رکھنا ہے یہ جی آپ کو رکھنا ہے کہ جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا رسول اللہ علیہ السلام کی امت کا ہے اور غریبوں کا ہے وہ سارا بیت المال میں جمع کرواؤ تب میرے گھر میں رہو رہوی ورنہ تم بھی رخصت ہو جاؤ یہاں بتائیں بھی یہاں تو اٹھارہ سو گوگیاں لگی پھرتی ہیں آگے پیچھے اٹھارہ سو بدماش لگے پھرتے ہیں اٹھارہ سوانے لگی پھرتی ہیں یہاں پہ جو لوگوں کے پیسے نا پاکستان کے پیسے غریبوں کا پیسہ اٹھا اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں بھائی جتنے بھی اس وقت موجود ہے آپ کے سامنے سارے چور کے بچے ہیں ایک بھی انسان کے بچہ نہیں ہے ہم کیوں کہتے ہیں جناب فلانا جی فلانا فلانا وہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ کو خیر کھوا نہیں ہے جب یہ کمیری آپ کے نبی کی خیر کھا نہیں ہے تو آپ کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے آپ کے نبی کی جو وہ دیکھ جی گے جگہ پہ کھڑے ہوتے اس نے بات کی تھی آج سے کو کس کنجر نے چھوڑا تھا وہ کون کیا کرا تھا جس نے اسے چھوڑا تھا بتائیں بھائی عجیب بھی وقوف ہے دماغ خراب کیا پکڑ دیا سب کا سب کا انہوں نے یہی کہا دیو تو سات مال اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں یہ حاکم کیسے بن گیا حاکم تو ہم بنے بلابل بٹو زرداری حاکم تو بنے جناب نواز شریف جس کے پاس اتنا پیسہ ہے حاکم تو بنے ہم سرکار حاکم تو بنے یہ سارے کمینے چور ہیں ان کا کیا کام بنتا ہے رسول اللہ علیہ کے غلاموں کا آج نوزال کے مولوی بھی ایسے بےغلط واقع ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مولویوں کے پاس آبھی کی حکومت چلائیں گے کیسے میں نے کہا کمینے چلا سکتے ہیں لوچے چلا سکتے ہیں پوری قوم کا بیڑا کار کر سکتے ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کے دین جو ہے وہ تمہارے نزدیک اتنے وقت نہیں رکھتا کہ آپ کا رسول اللہ علیہ السلام کا دین اتنی حیثیت کا ہی نہیں ہے کہ حکومت چلا لے حضرت عمر بین عبدالرزی رضی اللہ پانچوں وقت کے مسلح کے امام تھے پانچوں وقت کے مسلح کے امام تھے حضرت بکر صدیق, صدیق مسلح کے امام ہے جی حضرت عمر رضی اللہ آج بھی کافر جن کے نام سے کامتے ہیں یہ تو ظلم ہوا ہم پر کہ آج خلافت کا نام تک ختم کر دیا گیا یکم محرم آ گیا حضرت عمر کا نام چار پانچ پوسٹیں بنا دی دائیں بھائی مولوی نے پکا دی چھٹی چلو جی ایک دن یوم فاروق اعظم جناب چھٹی ابھی دس دن محرم کے چل رہے ہیں چار دن جناب وہ روئیں گے پیٹیں گے چلائیں گے ماتم کو کریں گے جناب سینہ کوٹیں گے پیٹیں گے چل چھٹی یہ کیا کیا تم نے امام حسین حضرت عمر اللہ کارن کی فکری نہیں کسی کے پاس وہ خلیفہ دے دعا کر رہے یا اللہ ان جیسا حاکم دے اور محبت ناچنے والوں سے اور محبت ان کے ساتھ جو ناچ ناچ کے قوم کو بےغیرت کر دیے جنہوں نے اور محبت ان کے ساتھ جو زلیلہ قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں محبت ان کے ساتھ جو پورے درجے کے پرلے درجے کے بغیرت ہیں کیوں بھائی ہمارا ضمیر نہیں ہے اپنا کلمہ نہیں پڑا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کا رسول اللہ علیہ السلام کے غلامی کا دعوی نہیں کرتے ہم میں سچی کہہ رہا ہوں جو بندہ آج بھی ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑے نا قیامت مت وجدے وہ شرمندہ ہوا رفتبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں میں پکا قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں آپ اور یار یہ سارے قفتار ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے خدا کے لیے آخر کے سوچو چھوڑ دو ان کو کچھ نہیں ملنے والا آپ کو جس کو بھی دیکھو جناب وہ انہیں کے پیچھے لگا پھرتا انہیں کا دیوانہ میں لگا پھرتا رات دن جناب ہر بندہ ملک کو توڑ بھی رہا ہے بنا بھی رہا ہے ایسے جناب جس کو دیکھو لگتا ہے ایسے باتیں سن کے, جیسے رات میں گیا ایک جگہ دوائی لینے کے لیے تو وہاں پہ, پہ, پہ, پہ ایک بندہ بیٹھا تھا سفید داڑی اس کی وہ جناب لگا ہوا جناب دھڑا دھڑ جناب پوسٹ نکال کے عمران خان یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا میں نے کہا تجھے کیا ملے گا بھائی وہ تو اڑ رہے ہیں میں وہ لے رہے ہیں مزے ہو گیا ویسے ہی تو اپنی برباد کر ان کے پیچھے لگ کے سفید داڑھی اور حردیں دیکھیں جیسی رب نے ارشا فرمایا جی دیکھیں آگے جواب دے رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ان ذہنوں کو ان گندے ذہنوں کو جو کہتے تھے جس کے پاس پیسے ہوں وہی حاکم بن سکتا ہے اور کوئی نہیں بن سکتا ربتبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان فرمایا کہ ان اللہ ہستفا ہو میں دیکھو بات سنو سب سے پہلی بات یہ ہے تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے اسے چنا ہے رب نے کس نے چنا ہے رب نے چنا ہے تم اعتراض کا حق نہیں ہو رب اعتراض کرتے ہو رب چن رہا اسے اور تمہیں اعتراض ہے اور تم کہتے ہو کیوں کیا فرمایا دو بجے اور بیان کی میں کہ بس زیادہ ہوں علم بل جسم رب تبارک وہ نے اسے علم بھی کھلا دیا ہے اور جسم بھی مضبوط دیا ہے یہ بات یہ دو باتیں یہ دو باتیں کہتے ہیں جی وہ بڑا ہینڈسم ہے ہینڈسم کو گولی مار رہی جسے ہی نہیں جسے خاتم انہیں بگین نہ پڑنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے اسے کو کیا رب تمہارے بستتن نےڈ میں یہ علم رکھنے والا بھی ہے اور جسم بھی مضبوط ہے اس کا وہ دشمن بھی ڈریں گے تمہاری بھی حفاظت کرے گا علم ہے اس کے پاس علم ہے اس کے پاس غیرت ہے اس کے پاس غیرت دینی ایمانی ملی ہے اس کے پاس یہ تمہارا بھی دفاع کرے گا علم ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس تو میں تم کیوں اعتراض کر رہے ہو کیوں موترے زور رہے ہو بتائیں بھائی آج صرف جیسے بھی دیکھا جاتا ہے جناب جو بھی ناپیں گے اس کے قوم کا پیسہ کھا گیا حرام خور کیا قوم کو سوائے اپنی ہی قوم کو فتح کرنے کے کچھ کیا انہوں نے آج تک ایک زمین انہوں نے کافروں سے چھینی ہو اپنی زمین ہی گوائی بغیر یہ سارے حرامخور نیچے سے لے کر اور ایک ہماری کوم ہے اس بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آتی جھنڈے اٹھا کے لیے پھرتے ہیں وہ کل وہ ایک ہے تو بندہ بدتمیز ان لٹو بالوں والی بلا جو ہے وہ بیٹھا تھا اس کے سامنے کوئی نام کا مجھے تو اس کے نام کا پتہ نہیں تھا کل ایک لڑکے نے بتایا اس کا نام معین ہے وہ کو مزہ ہی ہے اس نے کہا جی مبارک ہو آپ کو چودہ اگست کو ہم آزاد ہوئے تھے کبھی آزاد ہوئے تھے کہتے آپ نے جھنڈا لگایا نہیں اس نے کہا یار جی امریکی جھنڈا ملتا نہیں یہاں سے کیسے لگا امریکی جھنڈا ملتا نہیں یہاں سے بتاؤں تو ہم بھی آزاد لوگ ہیں بتائے جھنڈیاں اٹھا کے لگے پھرتے ہیں الو کی پٹھی قوم ہے سارے بدھو ہیں نہ نیچے والوں کو پتا نہ اوپر والوں کو پتا ہے سارے ایسے پاگل ہوئے پڑے ہیں لٹ ہوئے پڑے ہیں ہم آزاد قوم ہے کب آزاد قوم ہے جو جہاں چاہتے ہیں ڈرون گراتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں اس سامان کہاں گیا تھا بتائیں آپ کے ایپٹ آباد میں حفتہ باد پاکستان میں پڑتا ہے وہ کوئی جناب کسی باہر کے ملک کا علاقہ نہیں ہے آپ کے ملک سے آفی اٹھائی گئی ہے کہاں سے اٹھائی گئی ہے بتائیں بھائی وہ کہاں سے ہمارے لوگ اتنے سارے بلوچستان سے لوگوں کو اٹھا کے باہر بھیجا گیا ہے وہ حرام خور پڑا ہوا ہے کبینہ جنرل مشرق رب تبارک گوتال نے اسے صحیح دلیل کیا ہے ابھی اب پچھلے کو سمجھ نہ ہے وہ بغیرت بن کے بیٹھ رہے ہیں یہ بلجیئم کے پٹھے ہیں یا جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں واشنگٹن والے یا جو بھی ہیں لانتی یہ سارے دلیل ہوں گے ان شاء اللہ دیکھنا آپ آب بھی آپ دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے یہ ملت کے غدار ہیں یہ صرف پاکستانیوں کے نہیں یہ پوری امت کے غدار ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک سارے غدار ہیں دین کے دشمن ہے سارے ربت بار گوتال نے دو چیزیں فرمائی کے زیادہ ہو بستہ فی الحال رب نے اسے علم بھی مضبوط دیا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نیچے سے لے کر آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے تھوڑی آتی ہے تو تھوڑا کتنی بڑی بات ہے کسی کا ذہن پہنچ سکتا ہے اس بات تک نیچے سارے لوچے لپاڑے ساتھ کھڑے ہیں ان کے وہ ان کا فوار ڈبو تھا شیطان خان تھا اس نے کہا تھا پتہ نہیں کو اڑائی سو روپئے فی لیٹر پڑتا ہے ہیلی کاپٹر خرچہ اڑائی سو کہا تھا یا دو سو کہا تھا کتنا کہا تھا شروع شروع میں کسی نے کہا نا بھی آپ تو بڑے وہ تھے سائیکل پہ وزیراعظم کو بھیجنا تھا آپ نے وزیراعظم ہاؤس میں تو آپ نے یہ کیا حرکت کیا ہے اس نے کہا یہ ہیلی کاپٹر تو دو سو ڈھائی سو روپئے فی لیٹر پڑتا ہے بتائیں بھائی اب تو دو سو لیٹر جو ہمیں غریبوں کو موٹر سائیکل نہیں پڑتا ہے نہیں وہ بھی اتنا اوپر با چلا, با چلا گیا ہے دوستوں کہا یہ تو فی کلومیٹر اتنا میں کتنے میں رہا ہے بس ہے بنا بھی ہے پرس احمد ڈرائیو نے مار کے پاکستان تو گراؤنڈ اڑا کے امریکہ کا بڑا گراؤنڈ ہو گیا یہ تھوڑا آیا نا ہمم اے نہ کرو گر یہ بات نہ کریں آپ کہ جناب انہوں نے مروا دی ہیں مجیبا. یہ نہیں پتا کہ وہ بندہ کتنا قیمتی تھا جس کا نام لے رہے ہیں مجیبا. وہ بندہ بڑا قیمتی تھا ٹھیک ہے نا مجیبا. وہ مسلمان تھا مجیبا. مسلمانوں کا درد رکھنے والا بندہ تھا ہم تو ایسی قوم ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا خیر خواہ کون ہے دشمن کون ہے ہم نے دشمنوں کو اپنا سردار سمجھا ہوا ہے ہم نے دشمنوں کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہوا بھائی نہیں خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اپنے دماغ کو تھوڑی غصت دیں بہرحال آپ جی حضرت نے, نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جسے چاہے رب تبارک و تعالیٰ حکومت فرما دے تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے ٹھیک ہے نا جی یہ انہیں کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہ آج کے دور میں بھی جو زلیل چڑھ جائے ہمارے سر پر تو اس سے بھی اعتراض کا حق نہیں ہے نہ یہاں نہیں رب تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتے نا کیونکہ استفاق لفظ ہے پیچھے رب نے پسند کیا ہے تو رب پسند کرتا ہے وہ حضرت عمر کو پسند کرتا ہے رب پسند کرتا ہے مولا علی کو پسند کرتا ہے رب پسند کرتا ہے تو مرد الزیز کو پسند کرتا ہے رب گاندھی اور مودی کو پسند نہیں کرتا رب ان دلیلوں کو پسند نہیں کرتا جو ہم پر مسلط ہیں رب تبارک وطالعہ نے کیا ارشا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ والا جاننے والا ہے آگے دیکھیں جی ایک حصی نشانی پہلے تو دلائل دیے پاک پیغمبر نے ان کے سامنے کہ رب نے چنے اتراز کا حق نہیں علم بھی زیادہ جسم بھی مضبوط ڈیل ڈول مضبوط ہے ان کی تو دشمن پر حیبت تاری رہے گی تمہیں اتراز کا حق نہیں ہے آگے میں واللہ یوتی ملکہ ہوں یہ بھی پہلی بات کہیں یعنی کیسے کہ سمجھے زمیمہ ہے میں تمہیں اتراز کا حق نہیں ہوں آگے کیا فرمایا ایک حصی نشانی مقرر کی بنی اسرائیل کے پاس ایک تبوت تھا اس صندوق اس کے اندر ابراہ حضرت موس علیہ السلام شام ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے اور ان کے کے کے کے کے تھے تھے تھے تھے کچھ ٹکڑے پڑے جو تو وہ جہاں سامنے رکھتے ہمیں فتح تا فرما اللہ تعالیٰ بھی فتح فرماتا پھر وہ تبرکات ان سے کرتوتوں کی وجہ سے آج ہمارے پاکستانیوں سے آکر شام کے نالین مبارکہ جو بادشاہی مسجد میں پڑے تھے اورنگزیب عالم گیر رکھوائے تھے وہ ہم سے شنگے. نے اٹھائے؟ وہاں تو کھڑے ہوئے ہیں لوگ. رات دن کھڑے دن دفاع ہے سارا کچھ ہے پھر کیوں اٹھائے گئے تالے میں رکھے ہوئے اٹھائے گئے تالا بھی کوئی معمولی نہیں بڑا مضبوط تالا اتنے مضبوط شیشے لگے ہوئے بالکل وہاں پہ مقفل سسٹم تھا کیوں اٹھا لیے گئے یہ ربت بارک و کی طرف سے عذاب ہے اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ آج پانچ لاکھ روپے میں جوتے بنے بنائے مل جاتے ہیں یہ رسول اللہ کا جوتا ہے یہ رسول اللہ کا نالین ہے بتائیں یہ ظلم پاکستان کے اندر صرف پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس جوتے پڑے ہوئے ہیں جن کو یہ کہہ کہ کے لوگوں سے عقیدتیں ان کی بٹور رہیں یہ رسول اللہ کے نالین ہے بتائیں جس کے گھر میں چلے جائیں وہاں پہ یہ جوتا پڑا ہوگا پرانا سا ایسے جبر سے پڑا ہوگا میڑا ہوگا یہ رسول اللہ کا نال ہے جائیں کن کاموں میں لوگ بھی اتنے سارے بالوں کے اتنے ہیں لٹیں یہ رسول اللہ کی تو بن اللہ یار خدا کے لیے باز آ جائیں کن کاموں کی طرف لگا رہے ہیں لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ یہ رسول اللہ شام کے مبارک ایسے تھے اور اتنے لمبے لمبے بال تو کس نے اتار کے رکھے ہیں سارے اتنے بال اٹھارہ ہزار لوگوں کے پاس صرف پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں اتنا بھی ظلم ہوتا یار اور قوم پوری ساری پاگل کی بچی ہے ایسے اونھے پڑھ رہے ہیں واہ واہ واہ وا رسول کے منہ مبارکہ آگا اور یہ کس نے کہا ہے کہ آکل کے منہ مبارکہ بڑھ رہے ہیں ہاں؟ کسی کی جناب زنانی کے مر جائے یا کوئی بھی اس کے بال کاٹ کے رکھ دینے کہنا کہ رسول اللہ سلام کے منہ ہیں اور بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے کہ یہاں تک پہنچائے کس نے کہا یار کس نے کہا کہ آکلام کے منہ مبارکہ بڑھ رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں یار مرنا بھی ہے ہم نے لمبی اور جس علاقے کا سب سے بڑا حاجی ہوگا اس کے پاس وہ حضور علیہ صاحب کو مبارکہ مشہور کر کے جناب لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں اور زیارت کروائی جا رہی اتنے بڑے بال یار حصول علیہ السلام کی زلف مبارکہ جو ہے جس کی قسم رب ارشا فرمائے ہیں اور تم جناب یہ کہتے پھرتے ہو اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرتے ہو آج بھی السلام کے مبارک جو ہیں وہ کاپی اندر استنبول میں وہاں رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی بال مبارک ایسا نہیں جو لمبا چوڑا وہ کیوں نہیں پڑھے تمہارے پاس ہی پڑھے ہیں کیوں اتنا فراڈ اور وہ بھی سور کا نام لے کر تو وہ تبرکات جو تھے ان سے چھین لیے گئے وہ جو کافر بادشاہ مسلط ہوا ان کے سارے تبرکات یعنی کہ پوری تابوت ہی لے گیا اب ان پر آفتے آنے لگیں کیونکہ وہ بےدبی کرتے تھے تابوت کی اب ہوا یہ کہ انہوں نے رب کے نبی نے فرمایا کہ تالوت کے رب کی طرف سے حاکم بننے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا ربت بارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اب وہ بھی حیران ہوئے کہتے ہیں بھی اگر تابوت آ جائے ہمارے پاس پھر تو باقی سچا بات چاہے بھائی ربت بارک کی طرف سے نبی بےتباد ہی نہیں ان کیسے لوگ ہیں نبی پہ اعتماد, اعتماد, اعتماد ہی نہیں تو انہوں نے کیا کیا جی رب تبارک وطال نے انہوں پر آزاد مسلط کیا روز تکلیف اٹھائے انہوں نے کہا کہ ایک دن ذہن میں آیا کہ اسی طبوت کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے انہوں نے کیا کیا وہ تبوت جو ہے بیلوں پہ بیل, ریڈ جو تھی نہیں بیل گڑی وہ گڈا کہتے ہیں اسے اس پہ رکھ دیا اور بیلوں کو دوڑا دیا بیلوں کو دوڑایا نا جب اپنے علاقے سے نکالا رب تبارک وطال نے فرشتے بھیجے فرشتے امن کے ساتھ انہیں اپنی رہنمائی میں لے کے حضرت تعلق کے گھر کے باہر آج کھڑا کر دیا ہوں. حضرت تعلوت جو ہیں ان ت... اس تابوت کو لے کر مجمع میں جب سامنے ہے سارے, سارے متفق ہو گئے اب جی کیا ہوا جی دیکھیں آگے رب تبارک کو تعالیٰ کے پاگ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے نبی نے فرمایا انکی ہی آتی ہے کم تابو تفیمت بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہے کیا ہے, ہے اطمینان ہے, ہے تمہارے لیے وہ چیزیں بھی بچی ہوئی جو موس علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی مستعمل تھیں ان کے استعمال والی تھی وہ بھی اس میں ہوں گی تحمل الملائکہ جنہیں رب تعالی کے فرستے اٹھائے ہوئے لائیں گے ان نفیز علیہ اس سے یہ نشانی ہوگی تمہارے لیے تمہارے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں کچھ ایمان ہو تو اگر تمہیں ایمان ہے یقین ہے رب تبارک و تعالیٰ پر تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا اب کیا ہوا جی اللہ اکبر جب نکلنے لگے تو 70 ہزار بندے ساتھ ہوگا حضرت تعلوت کے 70 ہزار بندے تعلوت علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو ہیں بڑے دانا حکیم فہیم تھے آپ نے بتایا کیا کہا آپ نے فرمایا امتحان لینا چاہا آپ نے بات یہ ہے ابھی نہر نہر سارے چل پڑے لوگ تو نہر پہ پانی نہیں پینا کسی نے ایک گرمی شدید اوپر سے پیاس لگی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پانی نہیں پینا صرف جس نے بھی پینا نا ایک چلو بھر لے وہ پیے بس زیادہ پانی کوئی نہ پیے اب ہوا یہ ستر ہزار بندے آ رہے ہیں سب نے پانی رج کے پی لیا صرف تین سو تیرہ بندے بچے یہ بخاری میں اشا فرمایا کہ میرے جو سیاح ہیں نا بدر جانے والے ان کی تعداد بھی وہی ہے جنہوں نے نہر سے پانی تھوڑا پیا تھا ان کی تعداد تعداد ہے میرے غلاموں کی تین سو تیرہ اچھا ان سب نے پانی پی لیا تو ان میں اتنی سستی اور بہت دلی پیدا ہوئی کہ نہر بھی نہیں گزر سکے کئی یہ نہ وہ ڈوب جائیں اس میں نہری نہیں گزر سکے ایسے ثابت ہوا آج بھی جو نہر چل رہی ہے نا امریکہ کی پیسوں والی رب نے فرمایا تھا اس نہر سے تم نے پینا سارے پی بیٹھے یہ نہیں سارے پی بیٹھے ہیں حکمران ہوں چاہے وہ دوسرے پھولوں والے ہوں سب پی بیٹھے ہیں اب اتنی سستی بزدلی بغیرتی بے حیائی کمینگی ان کے اندر راسخ ہو چکی ہے کہ آپ جناب یہ نہر بھی بور نہیں کر سکتے کہتے ہیں جو بھی آئے مارے ہمیں گولا مارے بم مارے برو مارے کامن نہ ہم سارا کوئی برداشت کرنے کو تیار ہیں تو بھائی کیا ہوا ان سب نے پی لیا جس صرف تین سو تیرہ بندے بچے وہ انہوں نے نہر کو عبور کیا ایک ایک چلو پیے تھے انہوں نے نہر کو عبور کیا اور چلے گئے حضرت سعید انہوں یہ نا اپ نے کیا فرمایا یہ دیکھیں ج جی رب تبارک و تعالی نے فرمایا فلما فاصلت آلوت بالجنود جب تالوت جو ہیں اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو قالا انہوں نے کہا ان الله مبتليکم بنحر اللہ تبارک بن و تعالی ایک نہر کی وجہ سے تمہاری ازمائش کرے گا ایک نہر کی وجہ سے تمہاری ازمائش کرے گا فمن من شارب منه فليس مني جس بندے نے اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی میرا اس کے کو ساتھ کوئی تعلق نہیں من میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق اللہ من ہاں جو بندہ وہاں سے نہ پیے صرف ایک چلو پی لے ایک ہاتھ بھر کے پی لے بس, بس, بس وہ میرا ہے, ہے وہ میرا ہے, ہے بتائیں بھی حضرت تعلق نے یہی فرمایا تھا جو اس نہر سے پی لے میرا نہیں آج جو امریکہ کی لہر سے پی رہے ہیں وہ رسول اللہ کے رسول اللہ کے فرانس سے پی رہے ہیں وہ رسول اللہ کے, رسول اللہ کے ہاں جنہوں نے یہ گستاخ ملکوں سے لے لے کے ڈالر اور ریال پیئے نا اور رسول اللہ کچھ نہیں لگتے یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا فیصلہ ہے آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فشارن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب نے وہاں سے پی لیا سوائے تھوڑوں کے ستر جو ہوں تین بچے تو سب بچے بیٹھے بڑے سارے ملکوں کا شہروں کا علاقوں کا صوبوں کا فاتح وہ ایک لاکھ سے بھی کئی گبر گئے گھبرا گئے جب اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی سے تو کالو کچھ لوگ ایمان والے یہ کہنے لگے او ہو اب تو ہم بھی نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ کہاں سترہ لوگ اور کہاں ہم تین سو تیرہ بچے ان میں سے اور آگے ایک لاکھ سے بھی زائد لوگ ہیں اور وہ سارے تجربہ کار ہمارا جو بادشاہ ہے یہ بھی نئے نیا آج تک اس نے کوئی جنگ نہیں کی تو ہم کریں گے کیا اللہ قتل آج ہم جالوت سے اور اس کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے آگے کیا ہوا جی دیکھیں رفتار نے شاع فرمایا اللہ اکبر قال يظنون اللہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا مزاج اور ایمان ابو بکر صدیق جیسا تھا اللہ سے جنگیں جو ہے نا وہ تعداد سے نہیں جیتی جاتی اصل سے نہیں جیتی جاتی جنگیں ہمیشہ رب کی مدد سے جیتی جاتی جنگوں میں فتح اسی پہ ہوتی ہے آگے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اہل ایمان نے فرمایا کہ بہت سارے تھوڑے گروہ ایسے ہوتے ہیں جو رب تبارک و کے حکم کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آجاتے ہیں بڑے بڑے لشکروں پر غالب آجاتے ہیں, ہیں, ہیں یار صحیح سے بتائیں فیضہ باز میں دیکھا نہیں ہے آپ نے ہاں؟ کہاں ایف سی ڈی ایف سی کے ایف, ایف, ایف, ایف, ایف سی سارے وہاں تھے جی سی हैं ساری हैं کی ساری فورسیں وہاں کھڑی تھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا فتح کس کی ہوئی ہے اسلام کی کس کی فتح ہوئی ہے اسلام کی فتح ہوئی وہاں پہ نوزال فرانس کے انہوں نے وہ پھینکے تھے ان پر وہ کیا ہوتا ہے شل فرانس کے بنے ہوئے میڈ ان فرانس لکھا ہوا تھا سامنے وہ پھینکے تھے اور وہ بھی زہریلے انہوں نے مہیا کیے تھے وہ پھینکے تھے اس سے ثابت کیا ہوا پوری دنیا کی فورسیں ایک طرف پڑی تھیں اور رسول اللہ علیہ علیہسلام کے سچے غلام بغیر اسلح لیا وہی گھڑے سے اور فتح کین کی ہوئی کم انفیت ان قلیلت ان غالبت قسم خدا کی یہ تو ہم منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں یار بے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں ہم پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں اس بات کا یہ تو ہمارے سامنے کسی سے سنی سنائی بات نہیں ہے ہم خود دیکھ رہے تھے سارے دیکھ رہے تھے نہیں دیکھ رہے تھے دوستوں رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاہ فرمائے جی دیکھیں واللہمہ سابرین انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو اے اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوتا ہے ان کی فورسوں سے ان کے اصلے سے نہ ڈرو اب کیا ہوا جی اللہ اکبر وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجِنُودِ میں جب جلوت اور اس کا لشکر سامنے آئے نا جی ادھر اہل ایمان نے فورا ہاتھ اٹھا دی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے آج پیر مولوی کہتا ہے میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے دعا کروں گا دعا کر جب مرحب سامنے ہو پھر دعا کر جب ابو جال اپنا لشکر لے کے ہزاروں کا سامنے آ جائے پھر دعا کر جیسے رسول کی سنت مبارکہ ہے اب کیا ہوا جی اولما بار جالو تب انہوں نے جیسے جالوت اور جرس کا لشکر سامنے آیا انہوں نے دعا کی ربنا بنا علینا سبرا مولا ہم پر صبر بہا دے یہ نہیں کہا کہ صبر دے ہمیں نہ افریک کہتے پانی بہانے کو انڈیل دینے کو پورا مل الٹا کر دینا یا مولا صبر انڈیل ہم پر है؟ है؟ یعنی اتنا صبر آئے کہ بے سبری ہم سے دور ہو جائے بزدلی دور ہو جائے ہیں جی بے حمید جو ہے وہ دور ہو جائے یا اللہ ہمیں حمیت عطا فرما اور ہمت عطا فرما رفتبار کو تار نے کیا ارشا فرمایا اور آگے انہوں نے یہ دعا کی وہ تھب تقدامہ مولانا ہمارے پاؤں مضبوط کر دے ونسرنا قومل کافرین اور ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما کیا ہوا جی؟ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ تھے دا حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں تھے ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی اپنی بکریاں چرائے کرتے تھے بکریاں چرائے کرتے تھے یہ یہ جب آئے نا تو سامنے سے جلوت نکلا خود بدماش بڑا وہ نکلا تغوت اکبر اس وقت کا وہ آیا اس نے کہا ہاں بھائی آؤ, آؤ وہ بڑا مضبوط تھا جیسے سامنے آیا نا حضرت تالوت ابھی کھڑے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جسم بھی ہلکا سا بالکل ہلکا پھلکا جسم عمر بھی اتنی نہیں ہے یہ سامنے آئے لڑتا ہوں نے کہ کیسے تو کیسے کارنامہ تو بتاؤ آپ نے بٹا اٹھا کے مار دوں شیر مر جاتا ہے ایک بٹا اٹھا دوں بکرییں چلاتا ہوں شیر پڑنے لگے ایک بٹا مارتا ہوں شیر مر جاتا ہے ایک بٹہ لگنے سے روڈا لگنے سے شیر مر جاتا ہے آپ نے اچھا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ پھر حضرت علیہ اسلام صرف گھوڑے پر سوار تھے گھوڑا بھی چھوڑ دیا اصلہ جو پاس تھا وہ بھی چھوڑ دیا ایک تھلا رکھا اپنے ساتھ وہ درویشوں کے پاس جو ہوتا ہے ایک تھل ہے اس کے میں تین روڑے ہیں حضرت تالود نے بلایا ادھر ہے نا ادھر کیا ہے اس میں دیکھا تو صرف تین روڑے بس اور کچھ بھی نہیں ہے صرف تین روڑے ہیں وہ تین روڑے یہ کیا کروں گا آپ اس کے پاس اسلح آ تو آپ تین روڑے حضرت داود علیہ رب کے پاک پیغمبر بننے والے تھے اعلان کرنے والے تھے جواب کیا تھا آپ کا سبحان اللہ یہ ہوتی ہے اللہ کی حکمت پہ لگے یار دیکھو اگر رب مدد کر دے نا ان روڑوں کے ساتھ بھی کر دے گا اگر نہ کرے تو یہ گھوڑے بھی کچھ نہیں کریں گے یہ اصلہ ہتھیار شمشیر کچھ بھی نہیں کرے گا انہوں نے کہا اچھا تو پھر یہ روڑے کتنا آپ کو اعتماد ہے ان صرف تین روڈوں پر ان کا اعتماد یہ ہے میں جب آنے لگا نا تو راستے میں میرے پاس خالی تھیلا تھا تو مجھے راستے میں ایک پتھر نے آواز کہ مجھے اٹھا لیں اور مجھے مار دینا مجھے آب آب کا اسے مارنا کام ہے مربانا رب کا کام ہے وہ نے اٹھا خیر تھا ہمارا بھی غوری بولے اور دوسرے جو پڑے ہوئے سارے وہ بھی بول پڑے یہ جو سارے لٹو بن کے لگے پھرتے ہیں تو اس روڑے کہا کہ مجھے اٹھا تو اب یقین کی متدان ایک جوان چھوٹا سا وہ سامنے آجناب ایسے وہ آیا جناب ایسے آگے سے پتہ کیا کہا داود کٹ کی کٹ دیں اللہ اکبر نکال کیا ہے تیرے پاس علیہ السلام کو وہ کہنے لگا سنیں جی اب جو کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب بڑی سخت بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ رب نبی کی بات سن لیں پھر رب کی نبی کیسی بات کرتے ہیں اس نے کہا تو تو ایسے خالی ہاتھ آ میرے ساتھ لڑنے کے لیے جیسے کہ بھی پلیت ہو کتا نہ کہو کتے کی بےستی ہو جائے گی تم کتے سے بھی پلی دو یہ داؤد اللہ نے فرمایا تھا کس کو جالود کو فرمایا تھا میں کہتے سے بات کر رہا اتنی بات کی آپ نے حد دود سات نہ وہ اپنا تھیلا کھولا اپنا سے نکالا ایک پتھر وہ وہی کھڑا تھا پتھر لگا اسے یہاں پہ سے باہر آ گیا گدی سے ایک ہی پتھر سیدھا لگا یہاں ماٹے میں اور یہاں سے باہر نکلا ابھی بھی کھڑا ہے مضبوط دیکھو دوسرا پتھر مارا وہ بھی یہاں سے یہاں لگا یہاں سے باہر تیسرا پتھر لگا یہاں سے یہاں سے باہر تینوں پتھر ایسے گزر گئے جب تیسرا پتھر گزرا نا دھڑام سے نیچے جا گرا وہ جو تین کھڑے تھے ایسے بجلی بن کے گرجے جی پھر وہ سارے چڑھ گیا ان پر سب نے جالوت بڑا جابر بادشاہ جو تھا وہ تو علیہ السلام نے مار دیا پچھلوں کو دیکھ کے ہمت بڑی کے پاس تلوار نہیں اسلحہ نہیں کوئی اور شہ نہیں ہے اس نے جناب جلوت کو مار دیا تو پھر یہ کون ہے وہ تین سو تیرہ چڑھ گئے ان پر رب تبارک وطال نے پھر فتح طافرمائن ہیں جی تو حضرت تعلود جو تھے وہ اتنے رضی ہوئے حضرت داود سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہی دے دیا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا دماد بنا دیا انہیں تو بعد میں حضرت داود علیہ السلام کو اپنا مشیر رکھ لیا جب حضرت تعلود کی وفات ہوئی تو سارے علیہ اسلام نے مل کر حضرت داؤد علیہ صاحب السلام کو اپنا خلیفہ اور حاکم بنا لیا آمد. یہ وہ پہلے خلیفہ بن رہے ہیں حضرت داؤد علیہ صاحب السلام جو رب کے نبیبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں ان سے پہلے کسی بھی حاکم پر اتنا لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنا ان پر جمع ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی کیونکہ وہ ان کی بہادری دیکھ چکے تھے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ربتبارک وتعال نے ارشاد فرمایا فہذا موہم باذن اللہ اللہ اکبر میں اہل ایمان نے پھر رب کے حکم کے ساتھ رب کی اجازت کے ساتھ انہیں پھر دوڑا دیا انہیں حزیمت ہوئی کافروں کو رب تع نے ارشا جالوتا میں پھر ہمارے داوود نے جالوت کو قتل کر دیا اسے مار دیا وا ملک اللہ اکبر میں ان کی یہ بہادری یہ دلیری یہ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا ربت بار نے اسی برکت سے انہیں ملک بھی عطا فرمایا حکومت بھی دی حکمت بھی دی اور علم بھی عطا فرما دیا اور علم بھی ایسا تھا فرمایا علم بھی ایسا عطا فرمایا کہ چوٹیوں کی بھی باتیں سمجھتے تھے چوٹیوں کی باتیں پرندوں کی باتیں سمجھتے تھے رب تبارک و تعالی نے اگے ایک جہاد کی وجہ بیان فرمائی ربل اول دفع الله الناس بعدهم ببعض الا فسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين رب تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بعد بندوں سے بازوں کو دفع نہ کرے رب تبارک و تعالیٰ اپنے بعد بندوں کو بعض لوگوں کے سامنے نہ لے آئے شراکیوں کے فسادیوں کے تو مائی یہ تو خراب کرتے ہیں ہر چیز جی. یہ تو اجاڑ کے رکھ دیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ایک پر دوسرے کو مسلط کرتا رہتا ہے ہاں جب اہل ایمان لڑنے کے قابل لڑ رہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے جی پھر جناب امریکہ جاپان پہ حملہ کر دیتا ہے یہ جناب پھر, پھر کیا کیا نام اس کا روس پہ حملہ کر دیتے ہیں پھر جناب آپس میں یوکرین جو ہے پھر اس پہ وہ حملہ کر دیتا ہے جی پھر اس طرح کر کے ظالم ظالموں پر مسلط ہوتے رہتے ہیں پھر اگر آپ کہیں کہ دور نہ جائیں ہم اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر رب تبارک وطالعہ جو ہے گنجوں پہ مشرف کو مسلط کر دیتا ہے پھر مشرف پر گنجوں کو مسلط کر دیتا ہے پھر گنجوں پر شیطان خاں کو مسلط کر دیتا ہے پھر شیطان خاں پر, پر گنجوں کو مسلط کر دیتا ہے پھر وہ سارے مل کے مسلط ہو جاتے ہیں رب کا فضل ہے کچھ دنوں بعد وہ سابق ہو گیا وہ کیا ہو گیا سابق ہو گیا اس کی حکومت سے چھٹی ہو گئی وہ کہنے لگے یار دیکھو مزے کی بات ہے آج تک مولوی سابق نہیں ہوا شاید شاید हुए؟ हुए؟ हुए؟ مولوی سابق نہیں ہوا, <laughs> ہوا <laughs> سابق یہی دلیل ہوتے ہیں ہاں <laughs> <laughs> <laughs> اللہ کا فضل ہے مولوی کوئی بھی سابق ہاں نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سابق ہوگا <laughs> رب تبارک وطالعہ کا فضل ہے دیکھیں جی ربتبارک وطالعہ نے تبارکانک تبارک وطالعہ نے ارشا فرمایا سبحان اللہ آکر تو وسلام کا موجہ بیان کیا میں یہ جو پورا قصہ سنایا ہے تمہیں میرے حبیب نے مباللہ مباللہ مباللہ میرے حبیب نے تو نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ میرا حبیب اس وقت موجود تھا کیسے سارا قصہ سنا دیا سبحان پھر سارا قصہ تو وہی وہ سنا رہا ہے اپنے حبیب کو جو اس وقت بھی موجود تھا ہیں تو فرمایا پھر مانو میرے حبیب کے پاس جو وحی آتی ہے وہ میں ہی دیتا ہوں <تصفح> اللہ اکبر کتنا بڑا معجزہ ہے حضور کا کتنی بڑی شان عطا فرمائی رب نے پورا قصہ ایسے بیان کیا ہیں جی یہ ہوا وہ ہوا پانی پیا اتنے بندے بچے یہ وہ سارا بیان کیا نہیں کیا بیان ہیں کسی کے پاس حضور نے کتاب نہیں پڑھی کسی باہر کے بندے سے حضور نہیں ہیں کبھی ایسے بیان کیا رب ربتبارک و تعالیٰ عرشا میں علیہ کب حق میں حبیب پیارے یہ تیرے رب کی آیتیں ہیں نت لوحا یہ ہم خود پڑھ رہے ہیں ہم خود تلاوت کر رہے ہیں علیہ حق کے حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں و اینا کلم المرسلین حبیب پیارے تو سچا رسول ہے ہمارا وینا کلم المرسلین تو سچا رسول ہے کیسے بات ختم کی رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نہیں کہ